بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے یترکو ان یقولو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 ام حسب يعملون ان ساء ما يحكمون اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّ لهم, لَهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عامال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جسا دیں گے وہی والدہ کلی تشری کبھی ملئی سلا کبھی علمو سلا تو پما المرجیوں کم تب بھی اخ بیمہ تمتا ملو ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تُو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تُو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے می کو مل ہی فرد ادی پہ جال فس مت سیکا گا بل فری پل جال فس مت سیکا گا بل ہی و لو لو ناکی عالم بن سالمی ولیال مند اللہ ولیال مند می لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نسرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا ہم تو تمہارے ساتھ تھے کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون وقول فول الدین اللہ ملخوا یا کم و نم بیہ ملین مل خوم مل شعی ان لو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 لکھوکم چال انمتا مِن دودنی اوںشنت ان دودنی لَكُمْ نکن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 اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتداء کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے۔ یقیناً یہ اعادہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے۔ قل سیرو فیل ارض فنظرو کیف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشئه الاخره على كل شيء قدير۔ ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے پھر اللہ بارے دیگر بھی زندگی بخشے گا یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے یعذب من یشاء ویرحم من یشاء وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وَمَا أَنتُمْ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 لوس مجب یا چی دنیا تم نیو ملکی مچی بعضكم بابوانو بابو بابوں کم اکم ل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 اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا اور آخرت میں وہ یقینا صالحین میں سے ہوگا ولوطاً ابطال لقومه انكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين اور ہم نے لوط کو بھیجا جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فہش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا ہے اَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ في نَادِيكُمُ الْمُنْكَرِ فَمَا كان جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُ اُخْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنَّا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 ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما کو لو سنوں ابواہی میں بل مشرا کالو کالو ام میں کہلی ہے دل قرآن کی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 جنسی ابھیم واقم تب ان موک اہلک ان لم اچک نتمی نلو بیری پھر جب ہمارے فرشتہ دے لوت کے پاس پہنچے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 وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِن مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبَصِينَ اور آد و سمود کو ہم نے خلاق کیا تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے ان کے عمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے وقارون وفرعون وحامان ولقد جاءہم موسی بالبینات فاستکبروا فاستکبروا فی الارض وما كانوا سابقین اور قارون و فرعون و حامان کو ہم نے خلاق کیا موسی ان کے پاس بیانات لے کر آیا مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا سام کیا حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ فکلن اخذنا بذن به فمنھم من ارسلنا علیہ حاصبا ومنھم من اخذتہ الصیحۃ ومنھم من خسفنا بہ الارض ومنھم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 اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل عن کبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ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 جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم اسی کے مسلم فرما بردار ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ فَالَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ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 دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں وَقَالُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَ نَذِيرٌ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے تو ہو تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر اولم یکفہم اننا انزلنا علیکہ الكتاب يتلا علیہم انہی ذالک لرحمتا و ذکران قومی یؤمنون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 یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے اور انہیں پتا چلے گا اس روز جبکہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ٹھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے عبادی آمنوا إن أرض اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین وسیع ہے پس تم میری ہی بندگی بچا لاؤ کلو الموت ثم جاؤ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکنا ہے پھر تم سب ہماری ہی طرف پلٹا کر لائے جاؤ گے جن تر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 و ان الدار آخرمات الحی لوکنہ اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاہ اصل زندگی کا گھر تو دارے آخرت ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔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 جہنم ہی نہیں ہے جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے